سیرے استعمال ہوں گے سیرے استعمال ہوں گے اس میں پھر یہ ہوگا اپنا مذکر میں پھر سیروں میں متکلم کے بھی ہوں گے غائب کے بھی ہوں گے مخاطب کے بھی ہوں گے تمام ترسیلیں استعمال ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ہوں گے کس کے مذکر کے سیرے یقول خالد خالد کہتا ہے سمیعت الزانہ تو کہ میں نے اذان سنی اور نماز پڑھی ماضی کے سیریں دیکھی یقول و تو کہہ دیا مظاہرے کا وہ تو کہہ رہا ہے یعنی کہ ٹھیک ہے سمیعت الزانہ کام کیا ہوا کہ میں نے اذان سنی وسلّئی تو اور میں نماز پڑھی دونوں ماضی کے سیریں اچھا جی اخذت الورده وردت میں نے گلاب کا اول لیا وشممت اور میں نے سونگا نظر تو الامی و ابھی فرحت نظرتو میں نے دیکھا اپنے امی اور ابو کی طرف اور میں فرحت اور میں خوش ہوا۔ فكرت اولا ثم تكلمت میں نے پہلے سوچا پھر بولا هل سمعت الاذان سوال جواب شروع ہو گئے ہیں کیا نے اذان سنی ہاں سمعت الاذان جی ہاں میں نے اذان سنی اب ان تمام سوال کے اندر تو مخاطب کا ہوگا اور جو آپ کے اندر کیا ہے متقلم کا سیرا ہوگا تو گویا ہم مخاطب اور متکلن کے سیرے پڑھ لیں گے جائیں گے غائب کے سیرے تو وہ آگے آ رہے ہیں جی حل تھا کیا ہل اخر تل ورداتا کیا آپ نے نماز پڑھی نام جی ہاں میں نماز پڑھی ہل اخر تل کیا آپ نے گلاب کا پھول لیا نام اخر تلور جی میں نے گلاب کا پھول لیا حل شمتا کیا آپ نے اسے سونگا نام شمن جی میں نے اسے سونگا تو کیسی تھی اس کی خوشبو تو تو یہ اس کی خوشبو بڑی عمدہ تھی نظر تو الابا کا کیا جی ہاں میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا حل, جی کی حل فرحتا کیا آپ خوش ہوئے ان دونوں کی وجہ سے نام فرحت بحما ہم میں ان دونوں کی وجہ سے بڑا خوش ہوا دیکھنے کی وجہ سے ہل فکر تا قبل الکلام کیا تم سوچتے ہو بات سے پہلے نام فرحت بحما جی میں بات کرنے سے پہلے نہیں نام فکر قبل الکرام جی میں سوچتا ہوں بات کرنے سے پہلے سعید اب دیکھیے سعید الزانہ وسلّ اب یہ غائب کے سیرے شروع ہو گئے مخاطب کے سیرے بھی گزر گئے متکلب کے سیرے بھی گزر گئے اپنے ہونے کا احساس دلائیے گا ضرور سارے ساتھی کہ جی سعید سمع الزانہ سعید نے اذان سنی وسلّ اور اس نے کیا کی نماز پڑھی نماز پڑھی اور پھول لیا اور نظرا الا ام ہی وہ ابھی ہی وہ فرحا اپنے ماں باپ کی طرح دیکھا وہ خوش ہوا وہ فکر تھمت پہلے سوچا اور پھر کیا ہے بات کی ہر سمیہ سعیدان کیا سعید نے ازان سنی نہ سعید ازان جی ہاں گلاب کا پھول سونگا کیا ماں باپ کی طرف دیکھا نام نظر ہیما ہی دونوں کی وجہ سے خوشی ہوئی ان دونوں کو دیکھنے کی وجہ سے نام فرح کیا وہ پہلے سوچ پھر بات کرتا ہے مطلب کر ترجم دی, کی طرف آجیں, تمرین میں. آپ کو بتاتے ہیں کہ اردو میں ترجمہ کیجیے حامد عابد سے کہتا ہے عابد ہے? سے کہتا ہے سمے تو کلام اکا میں نے آپ کی بات سنی وار تو عمل اور میں نے آپ کا کام دیکھا عمل عمل دیکھا کام دیکھا کلام کا تو یہ آپ کی کلام آپ کا کلام بڑا عمدہ ہے وہی اور آپ کا امل جو ہے بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے جہید اچھا عمدہ اور دوسرا کیا نام اس کا طیب کا مانا بھی یہی آتے ہیں ٹھیک ہے عمدہ کے پاکیزہ کے اچھا امدہ. اچھا پاکیزہ عمدہ اچھا عابد حامد اب عابد حامد سے کہتا ہے لما اور آئی تو کا تو جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی تخلا محمود ان جی حدیقہ کا کیا ترجمہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے بتا دیں حدیقہ کا کیا ترجمہ ہے جی باقی کیا بات ہے زخیلہ محمود حديقة محمود باغ میں داخل ہوا باغیچے میں داخل ہوا وقتف من وردتن اس کا ترجمہ کروا دیجیے نہیں نہیں نہیں نہیں آٹھ ہے جی چل آپ نے بتا دیا ہے اب ہمیں لازمان قبول کرنا پڑے گا کیا ٹھیک ہے جی زبردست ہو گیا اصل میں میں نے پہلے آپ سے پوچھوں آنی تو میں نے کہا کہ یہ دوبارہ آپ سے جملہ نہ پوچھو کوئی ہو لیکن چلیں آپ نے جواب دے دیا تو اچھا ہو گیا واشمہ جن سے پوچھا تھا انہوں نے زحمت نہیں کی تو زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ کا جواب ہم, ہمیں مل گیا تو وہ قتب ہمیں نہ ایک گلاب کا پھول و شما اور اسے کیا کیا سونگا ترجم بل عربی ہے یہاں سے آپ کا امتحان شروع ہوگا تھوڑا سا سعید نے حامد سے کہا سعید نے حامد سے کہا جی پہلے سوچو پھر بولو جی اس پورے جملے کی عربی بنائیں گے رول نمبر تین آپ ہی جی سعید نے حامد سے کہا پہلے سوچو پھر بولو اس کی عربی بنا رہے ہیں رول نمبر تین اگلا جملہ بھی سن لیجئے اور محمود سے کہو تجھے سعید نے بلایا ہے اس کی عربی بنا رہے ہیں رول نمبر چھ محمود سے کہو تجھے سعید نے بلایا ہے جی اس کے بعد ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کی بات سنو اسکر بھی بنا رہے ہیں رول نمبر بارہ اس کے پاس جاؤ اور اس کی بات سنو جی اب ہر ایک اپنی, اپنی اپنی اپنا اپنا جملہ لکھیے اور مجھے بھیج دیجیے شاہد نے حامد سے کہا پہلے سوچو پھر بولو آپ کا ہے سبحان اللہ سعید نے حامد سے کہا سعید نے حامد سے کہا پہلے سوچو پھر بولو یہ جملہ ہے رول نمبر تین کے لیے رول نمبر تین اس کا بھی جملہ بنائیں گے اب آئیے آپ کو بات سمجھ رول نمبر تین سعید نے बारा कर ले। अब सही है ठीक है अब जी क्या लिखा है तो पश्चू लिखी है ये वकुल महमूदो दाया दाए क्या है ये سکو تو جو سید نے بلایا اچھا. ہے یہ ہاں ہاں میں نے آپ کا جملہ سنا میں نے آپ کو کہا کہ اچھا لکھا ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ ارحب الیکب ہاں ٹھیک ہے الائحے. ٹھیک ہے وسما قول وسما کلام ٹھیک ہے قول کلام بہتر رہے گا ٹھیک ہے ارحب اب میں تر ترتیب سے چل دوں یقول حامد سبحان اللہ ٹھیک ہے سعید نے سعید نے کیا ہے فقک کرو سننا یقولو اللہ کے بندو تب بندہ سوچتا ہے اب پڑھ کیا رہے ہم سبق سے کیا تعلق ہے سبق ہے جس کے اندر صرف اور صرف ماضی کے سیرے استعمال کرنے اور کہہ بھی رائے کہ سعید نے حامد سے کہا پہلے سوچو پھر بولو ٹھیک ہے سعید نے حامد سے کہا قال اعلی اولا سعید اللہ حامدن یا یہ کہ یقل اوی چلے آپ چلے یقوری یقول ہونا چاہیے سعید نے کہا آپ نے وہی اوپر والا میرا خیال سے عربی والا دیکھا تو حامد لگا دیے ایسا نہیں ہے سعید نے حامد سے کہا یقول ٹھیک ہے اچھا الان پہلے سوچو پھر بولو تفکر سم تکلم یہ دونوں آئیں گے ٹھیک ہے دونوں کیا ہیں آپ نے لکھا ہے کہ اولن یا تفکروائب کے سیریں تو تو دونوں امر آنے پہلے سوچو پھر بولو اولن تفکر یا تفکر تکلم سمت تکلم تقل. تفکر اولن سمت تکلم یا اولن تفکر تکلم اچھا جی اور محمود سے کہ سعید نے بلایا ہے اس کے پاس اچھا محمود سے کو تج سعید نے بلایا ہے اب ذرا رول نمبر چھ کی طرف چلتے ہیں وکل محمود محمود سے کہو وکل محمود ٹھیک ہے تجھے سعید نے بلایا ہے غلطیاں ٹھیک کرتے جائیں اچھا اس کے پاس جاؤ اور اس کی بات سنو رول نمبر بارہ اچھا جملہ ہے اس کے پاس جاؤ ہو وسما لگا دیں ٹھیک ہے وسما کلا اس کی بات سنو یہ گلاب کا عطر ہے یہ گلاب کا عطر ہے اس کے عربی بھی بنا دیں آپ ہوں کہ ہوں رول نمبر چھ بنا دیں عطر والی ہوں آپ کا اطر ہے رول نمبر اور رول نمبر تین دنیا میں ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے تو نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے اچھا اچھا اچھا चलिए جی چلیے تو ہاض کیا ہے یہ گلاب کے طرح ہاضی ہی اتر الورتی وردتی لگا دیں آپ لوگ اتر الوردتی اسے سنگو ٹھیک ہے شمہ کیا لگائیں گے ہا. ہا. ہا. شم ہا ٹھیک ہے بہرحال اور بتاؤ کہ اس کی خوشبو کیسی ہے اور بتاؤ کہ اس کی خوشبو کیسی ہے وہ اخبر کئی فرا احتھا وہ اخبر کئی فرا احت کہ اس کی خوشبو کیسی ہے میں نے کھانا چکھا میں نے کھانا چکھا ہے میں نے چکھا ہے کھانا کھانا لذیذ ہے لذیذ آگی سمجھ یہ ترجمے ذرا ایک نظر پھر دیکھ में تو आप میں چونکہ آپ لوگوں نے ترجمے کی سعید نے حامد سے کہا سعید الحمدِن پہلے سوچو پھر بولو تفکر اولن سمت اکلم اور محمود سا کہ اس اس اسے سونگو چم اور بتاؤ کس کی خوشبو کیسی ہے کھانا چکھا ہے کھانا لذیذ ہے اتنا سانچ کا آپ کا سبق ہے تو فتح دے دو اور جیسے یا دھاپو ہے اب اس سے ماضی ہم بناتے ہیں کیسے بنائیں گے علامت مزارے کو ختم کر دو جی یا کو ہم نے ہٹا دیا اب رہ گیا کیا چیز زال ساکن ہے اور آگے ہاں पर فتح है और اس پر ذمہ ہے با پر تو کہتے ہیں کہ پہلے اور تیسرے گا, گا ہاں تو پہلے سے مفتوب ہے تو یہ صحبوں سے بن جائے گا دیکھ لیجئے قاعدہ اگر فعل مظاہرے معلوم ہو اور فعل ماضی معلوم کرنا ہو اور وہ فیل سلاسی یعنی تین حرفی ہو مزید وغیرہ نہ ہو تو مظاہرے کے علامت دور کرنے کے بعد پہلے اور تیسری عرب کو زبر دینے تو مازی بن جاتا ہے جیسے یہ یا آپ کا سبق اس کے بعد اور اس سبق کیا آپ لوگ اپنی ترتیب کا لیجیے گا دو منٹ آپ کو دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں عربی کا معلم دو منٹ کے لیے آپ لوگ اپنی اپنی کتابیں دیکھ لیجیے ٹھیک ہے کال چلتی رہے گی میں بائک پہ کراس کر لیتا ہوں